الحمد اللہ سیدرا تعالیٰ کی روایت صحیح مسلم میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب عماد اولا ہونا بھی توڑا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے کتا برتن کو چاٹ جائے یا برتن میں رکھی کوئی چیز جو ہے وہ کتا کھا بھی گئی تو اسے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھویا جائے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں لفظ آتے ہیں پھل یورک ہو برتن میں اگر کوئی چیز ہے جس میں کتے نے منہ مارا ہے اسے استعمال نہ کرے بلکہ اس کو گرا دے اسی طرح ابو ابوتادہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت صحیح مسلم اور اور سن نبی داود وغیرہ کے اندر ہے ابو داود مدیم نماچا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق فرمایا انہی سکھس انافین آ رہی تو بلی نجس نہیں ہے یہ تم پر چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے آتی جاتی رہتی ہے مطلب بلی اگر کسی چیز میں منہ مار جائے کچھ کھا پی جائے اسے باقی بچے ہوئے کو کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے وہ چیز نا ناپاک ہوتی ہے نہ ہی اس کا استعمال منع ہو جاتا ہے اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آرابی دیہاتی دی آیا اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا لوگ اس کو منع کرنے لگے ڈانٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا اٹھ گیا پیشاب کر کے تو آپ نے حکم دیا پانی کا ایک ڈول منگوایا گیا اور جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس پر بہائی اور پھر جس نے یہ کام کیا تھا اس دیہاتی کو آپ نے بلایا اور سمجھایا کہ مساجد اللہ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں اس کام کے لیے مسجدیں اسی طرح سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور ابو اربود میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادا کا الباب وی شعب آخ جب تم میں سے کسی کی مشروب میں پینے کی چیز میں مکھی اگر گر جائے تو پھل یا وہ اس کو ڈبو دے اس پانی میں جو بھی پینے کی چیز ہے سملین ذبح دبو کر پھر اس کو نکال دے کیوں فن فی آخاری جناخی ہی دا شفا اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا ہوتی ہے اور ابو دابود کی روایت میں یہ رفاظ بھی ہے و انحدی بناخی لدی دا کہ وہ جب پانی میں گرتی ہے تو اس پر سے سہارا لیتی ہے جس پر میں بیماری ہو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 اور اس کے بعد پھر مزید اس کو دھویا جائے کل سات مرتبہ دھویا جائے گا تو پھر برتن پاک ہوگا مکھی کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے پرندے مچھر پکندے وغیرہ اس طرح کے اگر کوئی کھانے پینے کی قیمت میں گر جاتے ہیں تو اس کو ویسے ہی اٹھا کے اور نکال کے پھینک دیں یا لقمہ اگر گر جاتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے اور صاف کر کے کھا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کا کوئی لکمہ گرے اس پر کوئی تکلیف میں چیز لگ جائے تو وہ اس کو صاف کر دے اور پھر اس لقمے کو کھا لے اخا کے شیطان شیطان کے لیے اس کو پڑا نہ رہنے دے تو اگر لکمہ گر جاتا ہے اور اس پر برقی وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی لگ جاتی ہے تنکا وغیرہ جس کو انسان ناپسند کرتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھانے کا ہو تو اگر یہی تنکا وغیرہ کھانے کے اندر آگے گر جائے تو بھی اس کو نکال کے باہر کریں اور چیز کھائیں بھی ضائع نہ کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے پھر توفیق دے ہم توفیق دے، عمد اللہ علیہ